سب یا الحمد الحمدللہ رب العالمین صلا والسلام علی سید المرسلین اما بعد اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی قیا رسول الله ویلا علی قباس حابق حبیب اللام سلاۃ والسلام علی قیا نبی اللام ویلا علی کباس یا نور اللام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 حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ تفسیر تفصیر الجنان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا آغاز امیر علیہ سنت نے فرمایا آئیے تفسیر سیرات الجنان میں سے مزید آگے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ شاء اللہ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 متعدد اقوال ہیں مکی مدنی اور دونوں جگہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں مکی صورتیں وہ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ زادہ اللہ و شرفم و تعدیمہ ہجرت سے پہلے اتری خواہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو بعد ہجرت نازل ہوئی اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفوں و تعدیم میں اتری ہوں صورت الفاتحہ میں دس مضامین ہیں نمبر ایک اللہ عز و جل کی حمد و ثنا نمبر دو اس کے رب ہونے کا بیان نمبر تین رحمت الہی کا بیان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 دوران نماز سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر نہیں ہوا بعد میں عرض کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا اس تجیبول اللہ رسول اذا رسولی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 وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر اکتالیس روز تک پیتا رہے انشاءاللہ اللہ شفا ہوگی اگر آب زمزم نہ ملے تو ارکے گلاب لے لیں اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کنویں کا پانی ہی کافی ہے چاہے روزانہ ایک پلیٹ پر لکھئے یا اکتالیس پلیٹیں اکٹھی لکھ کر لکھ لیجیے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 بنایا الہی کروں دنیا کروں تنہی مہ پاؤں میں اپنا پتا مجھے نیا علا آ شو سفیا علا بنا شو سفیا علا ہی امین بجا ہند امین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم و و علی و علی و ہے جو مجھ پر درود پاک پڑنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی صحبی و بارک و سلم سور بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد رب العباد عز وجل ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ صدر الفاظ حضرت علامہ مولانا سيد محمد نعيم الدين مراد آبادى عليمت اللہ الحادى خزائن العرفان ميں فرماتے ہيں اس آيت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گيا ہے خواہ لوٹ کر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 بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈ بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے نمبر تین موبائل میسیجز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 وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائیں اور اس تمام مدت میں جس قدر مال جوے سے کمایا ہوگا اتنا مالک یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے عاقبت یوں ہی پاک ہوگی واللہ اللہ تعالی عالم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طبط علی الحبیب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 آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ما ہوا اہلو یا رب مصطفی بطفیل مصطفی عزوج اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمانا درد کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذباتا فرمان ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہر مسلمان کی بیماری قرضداری بے روزگاری بے جا مقدمے بازی بے اولادگی اور ہر طرح کی پریشانی دور فرما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 یا لاہ رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے باپے صادق کا تبدی پل اسلام کر بی ہو جاگے مارو سری مارو دے بے خود سری جن حب میں گنجنے دے باس کے واسطے سے بی اب <متحدث> دنیا کے <متحدث> کچوں سے بچا ایک کار اب دی واشد دی واسطے گل فرا کا سجا کر غم کو دے حسن و سار کل حسن اور گوسائی دے کا دا کے واسطے قادری کر قادری رکھ پادری میں اٹھا پدرے اب جل نما کے واسطے آسن لو رز رزق حسن بندے رستاجیا کے واسطے نسرے سال ہو منصور سور رکھ دے حیات دین موہیے جا پیزا گے واسطے تور بانو لو ہم بہادے موسا ہسنگ کے واسطے بہر عبرا ہم پر بادشاہ کے واسطے پانے دل کو زیاد ماں کو جمالیا مولا جمال, جمال, جمال, جمال, جمال او کے دے محمد, محمد کے لیے روزی کر ہم کے لیے پانی اللہ سے حسا گدا کے واسطے تینوں دنیا کے ہمیں برکت دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے اہل دے قال محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا سن کو ستھرا جان کو پور نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الا کے واسطے دو جہاں میں میں آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول, رسول مقدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مر سن ہمیں دی میرے دی مولا حضرت رض رض احمد رضا کے واسطے پور زیا کر سب کا چہرہ حسر میں اے ریا شہزے آؤ دین تیرے باس کے واسطے آہین دین و سنیا سن سر پادری اب دوست اب دے رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم سر سوزے جگہ یا خدا تاریخ کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم سر سوزے جگہ یا خدا تار اور احمد رضا کے سدا ان آیا سدے این عز علم و عمل, عمل افو و عرفا عبیت ہر ایک گدا کے وقت آمين آمين, آمين آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الموالي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله لا إلا الله محمد رسول اللہ تمام اسلامی سفید ان شاء انشاءاللہ نماز اشراء کو چاشت ادا کریں گے khush ho khuzur se pa sabna